اور جو یہاں سے در میں دیوارے دیکھتے کئی دیواروں پہ آپ کو مل جائے گا استخارہ کروا لو اس کے فون نمبر بھی استخارہ واقعی کسی کو صحیح کرنا ہے تو بہار شریعت میں استخارے کی نماز ہے اور نماز کے تحت کچھ دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ سوئیں تو آپ کو جو خواب نظر آئے گا اس میں استخارہ کا جواب ملے گا مثلا کیا ہے وہ کہ آپ نے استخارہ کی نماز پڑھی وہ ساری دعائیں پڑھی یا کچھ مشائق نے بعض استخارے لکھے اپنے تجربے پر اب آپ نے استخارہ کیا کہ استخارہ کیا ہو یس یا نو ہاں یا نہ اب مثلا آپ نے خواب دیکھا کہ آگ لگ گئی سیلاب آ گیا طوفان آندھی آ گئی دیواریں گر رہی آبادی گر رہی سمجھ لیں کہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کسی باغ میں ٹہل رہے ہیں کسی خوشی میں شریک ہیں شادی بیاہ میں شریک ہوں اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ درست ہے تو اس طریقے سے پھر استخارہ کے بعد بھی کسی عالم سے جو اس کا ماہر اس سے پوچھا جائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ اس کا جواب کیا ہوگا وہ آپ کے خواب کو سن کر کے اس کا جواب استخارہ بہرحال سنت بھی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اگر استخارہ کوئی شادی کا آپ کر رہے ہیں اور اس میں آ جائے اس میں آپ منع کریں گے تو گناہگار ہو جائے گا کہ نہیں بھائی استخارہ ہمیں تھا ایسا بھی نہیں جب کوئی دوسرے رشتے کا معاملہ ہو آپ دوبارہ اس کو استخارہ کر لیں ٹھیک ہے یہ آج کل جو چلا استخارہ وہ آپ ٹیلی فون کریں ٹیلی ہولڈ کر کے وہ ایسے کر کے دیکھیں کہتے ہیں ہاں بھائی یہ ٹھیک نہیں مل ٹھیک ہے مل ہاں ٹھیک یہ استخارہ کیا ہے تو تماشا استخارے کے ساتھ مذاق اللہ تبارک نے عقل سلیم عطا فرمایا